موم رضا علیہسلام فرماتے وبی حاضع ان یہ بھی امام ممانض علیہ وسلم سے نقل ہیں خالہ قعین ممان رضا علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ اذاکہ نے یم القیامت جب قیامت کا دن برپا ہوگا میدان حش میں سب لوگ جم ہو جائیں گے تو نادا منادن ایک نظا کرنے والے نجاد ہیں منور حجاب پردوں کے پیشے سے